غذبۂ بنی مستلق اس کے اندر عبداللہ بن ابئی جس نے زائرہ حضور کا کلمہ پڑھا ہوا تھا انصار اور مہاجرین کی کچھ آپس میں چپکلش ہو گئی تو عبداللہ بن ابئی یہ کہنے لگا کہ عام عزت والے جا کر مدینہ منورہ سے ذلیلوں کو نکال دیں گے یہ بات اس نے کر دی حضرت زید میں نرکم صحابی رسول ہیں انہوں نے یہ بات سن لی انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ عبداللہ بن ابئی نے یہ بات کی ہے یہ بات آپ کو یاد رہے کہ وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا قلموں بھی پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور عبداللہ بن ابئی نے یہ بات کیا کہ ہم عزت والے جا کر زلیلوں کو مدینے سے نکال دیں میرے آکو مولا نے اس کو بلایا عبداللہ بن اوبئی کو تو اس نے کہا جی میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے اگر زید بن نرکم کے پاس کوئی گواہ آئے تو پھر وہ لائیں زید بن نرکم نے کہا جی گواہ تو کوئی نہیں عبداللہ بن اوبئی نے قسمیں اٹھا دی کہ میں نے یہ بات نہیں کی حضرت زید بن نرکم فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی جو بھی صحابی آئے وہ کہیں کہ جب آپ کے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ نے بات کیوں کی ہے کہتے ہیں راستے میں میں سر جھکا کے آ رہا تھا سواری پر سوار تو نبی علیہ السلام نے اپنی سواری میری سواری کے بالکل قریب کر دی اور جب حضور میرے قریب ہوئے تو حضور نے میرا کان پکڑا اور میرا منہ اپنے چہرہ انور کی طرف کر کے فتح مفی بجی حضور مسکرا پڑے حضور مسکرا پڑے حضور مسکرا بس, حضور مسکرا بس حضور مسکرا کے آگے چل دیے زہد میں نرکم پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر مجھے ابدی زندگی رب دے دیتا نا یعنی مجھے موت نہ آتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنا حضور کے مسکرانے کی مجھے خوشی نعرے نعرے آپ نے بڑے لگائے ہیں آپ کے نعروں کو بھی سلام آپ کو بھی سلام میں آ گیا دو گلاں سن لو لطف سجن دم بدم مادا تارے مادا تے کرم میں بندے میں جی نا گلے گل میں نرکم کہتے ہیں کہ یعنی پوری حور مسکراہٹ کی قیمت کوئی نہیں دے پیار, پیار نہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے. ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا اے حضور نے نہیں فرمایا ابھی زندگی ملتی تو مین اتنی خوشی نہیں ہونی جتنا حضور دسکراہٹ کی خوشی فتوی نہیں ہوندے ہاں کسی صابی نے بھی نہیں کہ کتنے قرآن ادیس لکھا تم گل کتوں کھی محبت فتوے نہیں ہوتے محبت صحابہ اتنی محبت کر کے بھی نا امام تقی الدین سبکی فرمادیں وہ ہم و ہم بالغ فلم یبلغ ما حق صحابہ اپنے ٹکڑے کروا کے جسموں دے پتر دے کے سمندر میں گھوڑے سٹ کے سب کچھ کیتا حضور دا پیشاب مبارک بھی پی گئے لیکن کیا وہ ہم و ہم بالغ فلم یبلغ ما هو میں باہیں حد کی حضور کیتا لیکن حضور وہ بھی نہیں ادا کرتے ویل چیئر کے دو تقریر کرنے تھوڑی بات ایتھے ہوتے جناب سامنے کوئی تیر چل رہا ہے میدان وہ حضرت کتاد فرما ایک گمنام تیر آ رہے سو باقی صحابہ تے تضور تین کھڑے سن تیر اپنے جسم اتنے لے رہے سن تی صحابہ حضور کے سامنے کھڑ کے اپنے کٹے حضور تک قربان ہوئے اور ستر شہید ہوئے دنیا میں جل بغیر ہوں پھر وہ آ کر خود ہی کام کریں ہم تو کھانے کے لیے بیٹھے دوبارہ نہیں آنا تیری میری ڈیوٹی حضور کی عزت پہ جو دو ہزار اٹھارہ حضور دن نرچی دینی ایک پرچی حضور دے دین نو دے دو حضور دین تخت اتنے آ جائے تاکہ کوئی اندہ ممتاز قادری پھانسی فر نہ لگے ہاں کفر یار انہیں کتنا خوش کیتا ہے کفر نالے حضور دیا فلما بنا حضور داقے بنا حضور دے نو پھانسی لو ہن تے موقع سی کافراں نوں ڈھان دا میں بڑا انہاں نوں مشورہ دیتا میں کہ دنیا تے سپر پاور بن جانا سی پاکستان تے جرت وی کسے دی نہیں سی ہونی فرشتے آ جانا سی ہاں پر پکی گل لیکن نا زالمان اقبال کہندا سنا ہے تعزیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی غلامی اقبال کہندا کتے نال وی بھڑی ہاں جی ذ خوہ غلامی ذ سگا خار ترس من ندیدم کے سگے سگے, سگے سر خم کر اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی میں نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر ڈھا کے بیٹھے ہوے اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی لیکن غلامی نالو بھی بیڑی بے یقینی کلمہ حضور دا پڑھیا ہوے تے یار کچھ نہیں ہونا یار چھوڑو یار کچھ نہیں ہونا یار جے صحابہ بھی کہندے حضور بندہ ہزار اگے کھڑیا تے 305 بندے تسی جا کے کی لڑانے اٹھ تلواراں نال بھی حضور بندہ لڑ سکنا ہزار بندے نال نو سو بانوے بندے زیادہ بندے سن حضور نو سو بانوے بندے کا کون مقابلہ کرے گا چڑو بادشاہ جب آقا نے جانا چاہیے کہ نہیں تو صاحب نے کہا حضور حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی یا گوڑے گھوڑے کوئی نہیں صحابہ تو مد کے سچی گل بھی کوئی نہیں کردا تے دس پھر کیڑے گھوڑے مراد لے انہیں کہ ہر در گوشا بالکا چار ٹنگ والے گھوڑے مراد نہیں لے بلکہ اے مراد لیا کہ جس کی جیب میں دریاواں راہ نہیں دیتے انہوں نے دریائے دجلہ کے حضرت سعد آئے تے سامنے رومی فوج موجود سے پل بنا ٹائم کوئی نہیں تے راہ دے دے دریائے دجلا کیا۔ دریائے دجلہ لما پی گیا انہیں کہا جناب لنگ جاؤ دجلہ بفری پہ گیا اے میں تو حقیقت گل کر رہا موجا دریا صحابہ سابق کہ گوڑے دیا منجہ تک گردنا تک لگ رہا سر پانی لیکن دوسری روایت یہ موجود ہے بھائی گھوڑے کے خور بھی گلے نہیں ہوئے یہ اکلی گل بھائی گوڑیا تو پانی وہ رہا ہو گوڑے جی بادشاہ تخت ہوتے بیٹھے یار حضور پیار ہی نہ مولوی مسیط میں جٹ کے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو کڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا میں پیسے جہاں کوگوٹے چمنا ہاں جی میں نہ دوسری پیر بھی تھک جان ایک چم لیا نظرانے لینا لگے کدی نہیں تھکے پا سارا دن پیسے کٹے کرتے رہو لیکن حضور تو نہ چوم لگیا مولوی بھی تھک جی تھک جتل میں جی پیار ہوئے نہ ستر زخم بھی لگے ہوزرت اللہ ستر زخم بھی لگے ہو سر بھی فٹے ہو ہوئے حضور لگ لگ کے حضرت اللہ دا بازو اٹ گیا سر پھٹ گیا ہوش ہوئے تے ہوش آیا تے پھر صدیق اکبر منہ پانی چھڑ گیا تے ہوش آیا تے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں اے میرے پٹی کرو میرا خون بہ جائے ایک کوئی سوال کی ما فعل رسول اللہ دسو جی فرمایا تے ٹھیک نہیں فرمایا پھر تو ان کا ان کا بازو کے جانے سدیا بعد صرف اکھا آپ دیدہ ہو گئی سینے عشق رسول جلن لگ پائے دس ہو جدو سامنے رسول اللہ ہم <سلام> جی <سلام> بس ایسے, ایسے پیار دی لوڑے جڑا حضور نار جدو پیار ہو ہوگے اقبال کہندہ ہوئے سبب اس کا کچھ اور یہ ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اقبال کہندہ امت مسلمہ دی جڑی یہ بربادی ہوئی اس وجہ تو نہیں ہوئی کہ یہ نہ کوئی شاید کوئی نہیں شاید ہے نہ کوئی بڑیئے نہ ویچشک رسول کوئی شب پیش خدا بگریستم زاد کہ مسلمان مسلمان پڑھتے حضور, دا پڑھ دینتے اسمیں اے حضور نالوں جو پیار فرشتہ نہیں سی آنا, آنا سی ابھی ڈی چوک بیٹھے رہے اسلام اپنی حملہ کرنے کی ہاں کہ حملہ ہوگا جدو کہ حملہ ہوگا سارے منڈے گھر مان کھول کے نس پینتے سن سن تن من ہاں جی کی کے منڈے او جہر حضور واسطے آئے بیٹھے ناو سمندر ویک دا ناو دریا ویخ ہاں جی سدیا بعد اگر ڈی چوک ویکیا چار چار دن دے بوکے لڑکے چار چار فٹ اٹھ کے دے لو دے جی. اسلام اسلام اسلام جی جو حاضر, حاضر ہو حکم تو کس طرح جنگ چڑھ دیں جدو صاحب پہنچ گیا تے میرے آقا نے فرما حضور نے گوڑے کا نام سے جبریل امین کہہ رہا سنو جلدی چل بھائی چل بھائی آگے ہاں جی یہ یہ تو رسول اللہ. پھر حضور نے فرما، آگے, لگے میں فلا ماریا میں فلانے ناریا اللہ نے قرآن کر د فلام تک تلو ملا کن اللہ قطر اور میںب ماریا تو بدر گیا میرے آقا مولا دوسرے دن میرے آقا دی اے عادت کریما جہاں علاقہ سن تن پتا لگتا لشکر اللہ نے اتنا ہے جلالا حضور دوسرے دن نماز اثر پڑھا رہے دوران جو حضور, کھڑے ہوئے نا تو حضور, ہے فلمہ جب حضور نے نماز مکمل کی نا اس حدیث کے راوی حضرت جابر ہے جابر بن عبداللہ کہنے اللہ کہ ہم نے عرض کی رائے کا تبسم یا رسول اللہ اسی عرض کی تھی حضور تھی نماز مسکرا تھے اے اتھے علماء بیٹھے نا کو پوچھو نماز سامنے ویکر بھی حکم کوئی نہیں بندہ قیام ہوئے نہ پیروں سے ویکد چلے جائے جائے نک نقدی طرف ویک جدو تشاو تہیا تو بہ جائے تو اپنی گودھتا سامنے ویکنے کا تو کدھر بھی حکم کوئی نہیں ہوں صاحب کوئی پوچھے تو نماز پڑھ رہے تھے حضور کل نا کل تو ہوں نا کل تو کوئی کہہ سکتا ہے سی حضرت جابر دی میں نے کہاں اٹھی تے حضور نے ویک لیا کل نہ حضرت جابر نے نہیں کہ میں کیا کہاں دے نا کل نا اسی سارے نے مل کے کہا کہ بکر نے بھی کیا عمر نے بھی کیا علی نے بھی کیا حضرت بلال بھی کیا سارے ہیں کیا حضرت عمر بھی کیا کہاں جناب تسی مسکرار ہے سی میں اکبال کو پوچھے میں کہاں کی ہویا شعب تیرا گر نہ ہو میری نماز کا ام شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی دروت پڑھیا جی میں نماز خلل آ گیا میں صحابہ ہی رسول میرے آخ نے نہیں کیا ٹوٹ نماز ٹھیک خلل آ گیا تسی کی کرتے پیسے نماز پڑھ رہے سی میں سی یہ نویں نویں مولوی اتنے جمے یہ گفتگو کرنے مولوی جے پانچ پانچ فٹ تو بدبو آن دیو تو مول علماء ہوئے سنت مراد نہیں یہ تو حضور دیا بل بلان دنداں پیلک چڑی شاہ حضور دے مبارک دند کیوں جی ہاں جی, جی فرمانے دریات جی موتی جہ جی جی سن ادن حضور دند مبارک یہ سن نے منہ چھپا کے نس گئے دند کتنے جی؟ جنان دے مبارک دندان دی کا کوئی ادن مشہور ہیں وہ بھی ویک کے منہ دے دے چھپا گئے کیا یار اے حضور دی شام ایڈی ایڈی دندا پیلک چڑی ہو جابر حضور جس گلی جو گزرے پھر پیچھو جڑا کوئی گیان سمجھ آ گئی تو حضور ہونے گزرے اس گلی جو تازہ تازہ خوشبو آئیا کوچا میں محکتی ہے ہاں بو ہے اور یوسف ہر ایک گوشہ کے اوراری اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ نے شرا شفا دے اندر کہ ایک صحابی کا حضور نے ایک جگہ پیشاب مبارک فرمایا تے میں بعد جگہ تین پتھر پی سن جنہیں خوشبو اٹھ رہی سی خوشبو ہلے آ رہے سنتے ان میں او پتھر ہے. ذرا توجہ کرنا آج دا انگوٹھے چمن سے جہاں باساں کرتے ہیں حضور دے علم ہوتے. فرما دین میں تینوں چکل لے میں اتھے جگہ بنائی انہوں نے رکھ دیتے نہیں اتنے سپیشل جا بنائی تو تو بند کر دیں سن فرما دے پھر میں او پتھر مبارک جمے والے دن لے کے اس جے تو یوم تے المسجدہ جدو میں مسجد نبی شریف آنا پڑھن تے میں, و پتھر میں مسجد نبی شریف داخل سی کی ہو جس صحابی نے جی جے جے خوشبو لائی ہو زمین کی ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر حضور نال پیار کرنا بچے پیار کرنا اس گارت اس ماحول دی برکت <so واسطے میں کا رسول پڑھنا تھا کہ سارے گھر معطر ہو جان مولانی فرمان حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کا مبارک رنگ ایسے تھا حضور کی زلفیں ایسی تھیں حضور کے ابرو ایسے, ایسے تھے رسول اللہ مسکراتے ایسے تھے حضور کے لب ہائے مبارک ایسے تھے حضور کی مبارک ناک ایسی تھی حضور چلتے ایسے تھے حضور کے دونوں کاموں کے درمیان مور نبوت تھی حضور سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہوا حضور سے بڑھ کر خوبصورت بات کسی نے نہیں کی حضور سے بڑھ کر لہجا کسی کا خوبصورت نہیں تھا حضور کے خاندان سے بڑا کائنات میں کوئی خاندان نہیں تھا جس نے اچانک دیکھا اس نے کیا کہا جو قریب آ کر جس نے دیکھا پھر وہ کہنے پر مجبور ہوا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی توجہ توجہ اور ذرا سے پاک سنو آنا لیئن، آنا لیئن رضی اللہ تعالی عنہ قال لم کی طرف интер introduces جو عليه اعطاق من مشاره على اَفْرَتِجا سَّلَلُمَهُمْ صُب 8ۭل سَلَلَّهُ g-1مُسَّلَلَ مُسَّلَّمِن 有 training enables bestiros IRT qui me whenilamate in the company adds right to me is not in the home The land iiShould wanna finish it with shall اداجلائن ہے نادب الاشوار جلیل المشاش والكتف اجرد عظم مصروفه شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلا كان ما من سببن واذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين سبحان اجود الناس صدر نواس تقن الناس لهجهتن جدو چلتے سنٹ کے آدمی سی اگی حضور ای اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زور کی محبت ہوں سلام پڑھو جی پھر دعا مانگو منگو مینو تھوڑا جہ راہ دے بڑی مہربان بس لو خوش ہو چل بس ملنا نہیں مل رہا یار چلو بس ہاں چلو جی بس بھائی